تنگ آہوش میں آباد کروں گا بہت شاد کے ناشاد کروں گا سنگ آہوش میں آباد کروں گا بہت شاد کے ناشاد کروں گا فکر ایجاد میں گم ہوں فکر ایجاد میں گم ہوں مجھے غافر نہ سمجھ غافل نہ سمجھ اپنے اپنے انداز پریجاد کروں گا بکھ رہی جاد میں گم ہوں مجھے غافل نہ سمجھ اپنے انداز پری جات کروں گا فکر <t> <coexist circumstances> ایجاد میں گم ہوں مجھے غافل نہ سمجھ اپنے انداز پری جات کروں گا تو کو نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہمراہ ہے تو نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہمراہ ہے تو جانے کس شہر میں آباد کروں کہ راہ کی دوری کا کہ ہمراہ راہ ہے تباہ جانے کس شہر میں آباد کروں میری آنکھوں میں بہکنے میری باہوں میں بہنے نکالنے سامنے میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سنوں میں بہتنے کی سزا بھی سن بہت دیر میں آزاد میری मेरी میں میری باہوں میں بہتنے کی سزا بھی میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے اب بہت دیر میں آزاد بہت دیر میں آزاد میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے اب بہت دیر میں آزاد کروں گا میں کے رہتا ہوں بس ناگزاد جی جی جی میں کے رہے دو میں کے رہتا ہوں بس میں رہتا ہوں بسنال میں رہتا ہوں بس نال گریزاں سے بہت یاد کروں یعنی اب ہے میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن دے اب بہت دیر میں آزاد بہت